ن یو ریو د و اړی یا کوو او د وی او مستمر دا جادو مست نرو ختمیدن کے د مرون نهچشی او مست میرو استمرار نهچشي نو قوی اوشا نام مکې وال م کته دا المقته مصول مقدم دپار پار هوا دوا د دوجه نکن اغا د اووا شو د نه م کته دکه د در غوااب کاه۔ ول مفقہ اللہ تعالیٰ الٹری اچھا دے پخل اچھا بھائی بنا خبر وقل کار اہارے ہر یوکار مستقر بطل وحبانی کی دن کے لئے پہ یوک کی دن کے لئے ولکر جا اوم یقینن دا غدیر دیتا من الانبائی ما فیہی موزداجار آغا ما آغا فیہی موزداجار کی پورا زورنا دا پورا غٹا ندا پورا زورنا دا حکمتن بانغتن دا بیان دا رسیدلے کمال تھا نوزور کمانے کا نا متم بالغ تم دا پخی خبری انتہا تسی دل کو عقل مندے کی پما تو نظر نو فائدہ نہ پائے پما کو نم اس سے فائدہ بھر کی یرا ور کی یرا ور کی خوب بیان اس سے فائدہ نشی درکوال اس کا غادہ جی معنی او گن معنی فمت فتا ولل نم مقوالو ددینا یوم یدعو الداعی یوم یدعو الداعی مقوالو ددینا اچھا بات یوم یدعو الداعی او بلون کے سو علاش انو پر سیزن سختا خوشان کام پتگان فرید دی دی ان کی او پارو محت سرون اچت ان کی بےڈائی او محت منڈی اون کی بئی بلو الكتا يقول الكافرون وعي بكافر هذا أيهو مناصر داد رستخت قبل هم قوم نوح نزبت دروه کرو مفكد دينا قوم دنوح علیه السلام فكذبو عبدنا فده نزبت دروه کرو نوح بندتا وقالو أولي مجنون اللي ديم وزد و جرام وزدو جرام او ارت و لشو دخل کو طرف نام دخل خود ترفنا کو دخل خود طرف نام ہمارا لگ لگا نا برگر رام انی انگلوب فدا ربونا سوالو دخ نام مغلوب جی کمزور کمزور سن بنا واگلی کام واگلی کا نا روک لانا اب آب سما نگ پرانستل وسمان و پران رونا دسمان دروازی د آسمان اچھا بھائی فک پکا نہ اللہ اور سلام لالا پور تک اللہ اللہ و تختو والا بانی وہ سر او میہ نو والا بانی تجری بھی جزا المن کان کوزان بدلا اکیشری کا بدلا پیش سزا. دا دا بدل اوسطو دو پار بدلاور بدلا سزا اور دا سزا دامان کی دا دا نو بلا کا ترک نہ آیا تنخو دی کی اسٹہ رہا نہ کپال میں مدد ایسے کے هنا في حق رسولك وكيف كان عذابي ونذر ترانج كما عذاب او كما يرول ولقد يسرنا القران يقينا اسانكر من القران للذكر وبارد الذكري داعي دي او دين بارد يادولو او بارد نصيحت طالب من ذكر راشته صبح نصيحت قبل ان كهذبت عاد حزب درو کراد يا نو وكيف كان عذابي ونذر او سرنگا مستری کی مستانی بانی کر لگے جلے گا تنی من کا تنی تنید کجوری منقائر ڈڑی اور من قائر ونظر القرآن سرگی زمایا رول من کرانی کریم لیل ذکری دفارد یاد ادارے نصیحت پہل شو نصیحت قبل بن نظور درو کر آياتيو الانسان آياتي الانسان زمنگ نيو نتجوه دل توسدي هاجي كذبوا الصمود بنظر نزبت درو كړو سموديان بنظر ديارول شو يعني معناتا گاند الله بني هاجي او شمع دي ما يارول شو معناتا اذا غلط تام او یرو لوتا یروتا پکا لنت ایام خبر گمراہے بل شرارتی معلوم کی سبا منل کا راب ال کے ان او یا کی کی دی, دی, دی دیتا او او او خبر کا دیتا ہر دی دی نمبر تباہی دیشی صاحبوں دی ساج کو پل مرگی پنا دو پل مرگی پا کر ہم کت دکھ رہا نکلا انکے پکا نا سرنگ سے زمایا رچا بھائی ان سنال میں آتا غنو یقین بار د بار دبار کی حشی می حضیرت مختصر بشان دنو دش پول دش پول ان کی اور بار دا بار گزرے تو حشم اغمات بار آ نکان باران اللہ <سؤال> آلالوت وگر آلالوت آلالوت علیہ السلام نجینہ بسہر سلاسے ورکفن دیتا بسہر ورکفن دیتا بسہر ورکفن دیتا نعمت تب منند دینا دو جد نعمت زمان دیتا طرفنا کذالک جیمن شکر دارنگم بدلو اور کو آجاد جسو کروا کی ولقد اندر ہم بچتنا یقیناً او یرول لوت علیہ السلام دی لرا زمان دا عذابنام نظر کو جمو گے یقینی سلاحت منوبار کی بانی اللہ دیشتر جی کی کو و عذاب و او, کی زمان او زمان یعنی انجام سبا کے بک رتن سبا وقتی, وقتی لاگ نہ اولار فدوق و و نظر یقینی آیا جنا کو لیا کی دا نام مخترا نا مختلف والا اخبار ایا کفار تاسد زمانی غردی من الا بتا نہیں نہا سا پکوانتخاب کی جان بچ تو ان کی اللہ عمل ام یقل ہوں نہ بلکہ دئی جم نقل و جمیگیو ڈال او مضبولہ بدلا اگستی زار بچوں کی اللہ سو زم الجم ہو زرد کو شاغانی بلکہ قیامت تو اغا واد دید و, و ادھا و امر او قیامت نیٹ دئی دا او قیامت ادھا دیر خطرناک امریکیم الحق ونکان مر الحق و مر ونکان دور اللہ <سؤال> مجرمان پر گمراہ کی بہتر خلق نہ ہر شے پیدا کر جنوں پہ اندازی بانی وما امرنا الا واحدا اور ند حکم زموں مگر یو کلم وشاہ ان بالبصر وشاد رب السرگی ولقد اهلقنا اشیاق یقینا هلاك لجنوں گا تا تو غلی فال میں مدہ کہ سو ایتسوب نصیحت قبل ان کی وكل شيء فلوف الزبر اور ہر شے فالو کہ دی کڑے دے فزبر موجود دے تصحیفوں کے باب کی, کی وکلو و قلنا الصغير والكبير مستتر ہر وڑی کی گناہ اور ان جاتیو ون تک بابل ون اہر اوپر کے پیما کا جیسے نا اگر بادشاہ قدرت والا کی